امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہ بلاگا کے خطبہ نمبر دو سو نو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبا نہ کے زور فرما روائی اور عجیب و غریب صنعت کی لطیف نقش آرائی ایک یہ ہے کہ اس نے ایک انتہا دریا کے پانی سے جس کی سطحیں تہ بتہ اور موجیں تھپیڑے مار رہی تھیں ایک خشک و بے حرکت زمین کو پیدا کیا پھر یہ کہ اس نے پانی کے بخار کی تہوں پر تہیں چڑھا دیں جو آپس میں ملی ہوئی تھی اور انہیں الگ کر کے سات آسمان بنائے جو اس کے حکم سے تھمے ہوئے اور اپنے مرکز پر ے ہوئے ہیں اور زمین کو اس طرح قائم کیا کہ اسے ایک نیل گون گہرا اور فرمانے الہی کے حدود میں گھرا ہوا دریا اٹھائے ہوئے ہے جو اس کے حکم کے آگے بے بس اور اس کی ہےبت کے سامنے سر نگوں ہے اور اس کے خوف سے اس کی روانی تھمی ہوئی ہے اور ٹھوس چکنے پتھروں ٹیلوں اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان کو ان کی جگہوں پر نصب اور ان کی قرار گاہوں میں قائم کیا چنانچے ان کی چوٹیاں فضا کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہیں اور بنیادیں پانی میں گڑی ہوئی ہیں اس طرح اس نے پہاڑوں کو پست اور ہموار زمین سے بلند کیا اور ان کی بنیادوں کو ان کے پھیلاؤ اور ان کے ٹھہراؤ کی جگہوں میں زمین کے اندر اتار دیا ان کی چوٹیوں کو فرق بوس اور بلندیوں کو آسمان پیما بنا دیا اور انہیں زمین کے لیے ستون قرار دیا اور میخوں کی صورت میں انہیں گاڑا چناچے وہ ہچکولے کھانے کے بعد گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رہنے والوں کو لے کر جھک پڑے یا اپنے بوجھ کی وجہ سے دھنس جائے یا اپنی جگہ چھوڑ دے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے پانی کی تغیانیوں کے بعد زمین کو تھام رکھا اور اس کے اطراف و جوانب کو تر بطر ہونے کے بعد خوش کیا اور اسے اپنی مخلوقات کے لیے گہوارہ استراحت طرح اور ایک ایسے گہرے دریا کی سطح پر اس کے لیے فرش بچھایا جو تھما ہوا ہے بہتا نہیں اور رکا ہوا ہے جمبش نہیں کرتا جسے تند ہوائیں ادھر سے ادھر دھکیلتی رہتی ہیں اور برسنے والے بادل اسے مت کر پانی کھینچتے رہتے ہیں بے شک ان چیزوں میں سرو سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے